اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اسابمصیبن فل ارد ولافی انفکم اللہ فی کتابن اللہ فی قبل أن, ان ذلك على اللہ یصر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 مقصد اس صورت کا ترغیب الافاق بالوجوہ وجوہ الخمسہ صورت میں مال لگانے کی ترغیب دی گئی ہے یہ پانچ طریقوں سے اور پانچ وجوہات پہ کہ مال لگاؤ یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور پانچ وجوہات مال لگانے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں سورت کی پہلی چھ آیات یہ بطور تمہید ہیں جن میں توحید دعوی توحید ذکر کیا گیا تسبیح کے ساتھ کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے سبح للہ اللہ ما فی السماوات والارض اور پھر اسی دعوے پر عقلی دلائل وہ ذکر کیے گئے جی پھر آیت نمبر سات سے یہ پانچ وجوہات یہ بیان کیے گئے یہ جی پہلی وجہ آیت نمبر سات میں جی کہ تم مال کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہو حالانکہ اس مال پہ تمہیں اللہ نے بٹھایا ہے یہ مال پہلے تمہارے آبا اجداد کا تھا اب تم اس کے جانشین بنے ہو تمہیں اس کا مالک بنایا ہے تو مال تو درحقیقت اللہ کا ہے تمہیں تو ایک عارضی ملکیت یہ دی گئی ہے تو مال کیوں نہیں لگاتے دلی کے حافظ کی طرح پرائے مال پر تم کیوں ڈٹے ہوئے ہو دوسری وجہ آیت نمبر دس میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے بالآخر یہ مال یہ اللہ ہی کے لیے رہ جانے والا ہے و لہ ہی میرا جب اللہ ہی کے لیے رہ جانے والا ہے اور تم نے چلے جانا ہے تو پھر مال پر دل لگانے کی کیا ضرورت کیا فائدہ کہ بالآخر تم نے اسے چھوڑ کے جانا ہے تیسری وجہ آیت نمبر گیارہ میں چلو مان لیا یہ مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو منزلوی یقرد اللہ قرض حسنا چلو اللہ کو قرض دے دو اور قرض جو جسے دیتا ہے اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ مجھے یہ دوبارہ لوٹائے گا تو اللہ اس کا اجر تمہیں ضرور لوٹائے گا چوتھی وجہ اس آیت میں ذکر چوتھی وجہ آیت نمبر بیس میں ذکر کی گئی کہ مال کی حقیقت کیا ہے مال کی حقیقت یہ تو لہو و لائب ہے زینت ہے تفاخر ہے ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا ہے اور بس مال کو بڑھانا ہے اور اس کی حقیقت فصل کی طرح ہے فصل اگی وہ سرسبز ہریالی بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے پھر اسی فصل کو یہ کاٹ دیا جاتا ہے اس کے دانے وہ انسان کھا لیتے ہیں اور اس کی اس کا جو بوسہ ہے تو وہ جانور کھا لیتے ہیں تو مال کی حقیقت کیا ہے اور پانچویں وجہ وہ اس آیت میں جن کی تلاوت کی گئی تو ان آیات میں یہ ذکر کی جاتی ہے مال کو اگر اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ مال یہ تمہارے آڑے وقت میں یہ کام آئے گا اور تم سے مصیبت کو دور کرے گا تو یاد رکھو وہ مصیبت تمہیں ہر حال میں پہنچ کے رہے گی اور وہ مصیبت تم اس سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے ماصوبہ مصیبت ان نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت یہ سورہ حدید کی آیت نمبر بائیس ہے پارا نمبر ستائیس ماصواب میں مصیبت ان نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت کوئی بھی آفت فلا زمین میں یہ پہلے ساری زمین کو ذکر کیا جاتا ہے عموما اور پھر آگے تخصیص کی گئی ہے انسان کے اپنے نفس کی انسان کی اپنی جان کی معاصبہ میں مصیبت فلا عرد نہیں پہنچتی کوئی آفت کوئی مصیبت فلا زمین میں عموما ولاف سکم اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں میں خصوصا یعنی بالخصوص تم پر جو آفت وہ آن پڑتی ہے یہ فی کتاب مگر وہ یہ جی اس لکھی ہوئی کتاب میں ہے مراد لوہ محفوظ ہے یہ اللہ فی کتاب مگر وہ لوہے محفوظ میں ہے مگر وہ اس لکھی ہوئی کتاب میں ہے من قبل انب رہا جی اس سے پہلے کہ ہم نے پیدا کیا ہے اس نفس کو ہام ضمیر ان اس انفس کی طرف یہ راجے ہے یہ جی اس نفس کو پیدا کرنے سے پہلے اور یا ہا ضمیر ارد کی طرف بھی راجے کر سکتے ہیں کیونکہ ارد بھی معنس ہے مونس سماعی مین قبل نبر آہا اس سے پہلے کہ ہم نے پیدا کیا ہے اس نفس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس زمین کو کہ ان نظال كا اللہ یسیر جی اب یہاں پہ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے یہ یہ جی آسان ہے کہ پہلے سے ہی اللہ کو ایک بات کا علم ہو اور پھر اسے لکھا بھی گیا ہو اور پھر اسی کے مطابق وہ واقع ہو تو ان ندا لکھا اللہ اسیر جی ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ جی ان ندا اللہ اللّہ اسیر اے ان علم ہُ تعالیٰ قبل خو نہا وہ لہا کہ اللہ کا علم تمام چیزوں پہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی موجودگی سے پہلے اللہ کے علم میں بھی تھا ذالکہ کے زالکہ میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ کو تمام چیزوں کا علم بھی تھا اور پھر اسے جو علم تھا اللہ کا تو اسے لکھ بھی لیا جسے ہم لوہے محفوظ کہتے ہیں تو یہ اللہ پر آسان ہے وجہ یہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے ماکان اور مایقون وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ان ندا لکھا اللہ یسیر یہ اللہ کا علم یہ چیزوں کو علم میں لانا اور پھر اسے لکھ چھوڑنا اور پھر اسے لکھ لینا اللہ یسیر یہ اللہ پر آسان ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اب یہاں پہ تقدیر کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے کہ تقدیر کا بالآخر کہ ہر چیز وہ مقرر ہے لکھی گئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ اعلام متعلق ہے محذوف کے ساتھ ہم نے تمہیں خبر دی کہ اخبر ہم نے تمہیں خبر دی کہ ہر مصیبت یہ اسی لکھے ہوئے کے مطابق یہ واقع ہوگی فائدہ کیا ہے اس کا تو یہاں پہ اس کا فائدہ وہ ذکر کیا جاتا ہے لکئی لات و مَا فَاتَكُمْ یہ تاکہ تم غمگین نہ ہو علامہ جو اس چیز پر اس چیز کے چھن جانے پر اس چیز پر فاتکم کے کہ جو تم سے چھن جائے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تمہارے ہاتھ اگر کوئی چیز وہ آئی نہیں تم تم نے مال کمانے کے لیے محنت کی تھی تو اگر وہ مال تمہیں حاصل نہیں ہوا تم نے امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کی تھی تو اگر تمہیں امتحان میں تمہاری پسند کے مطابق تمہارے ارادے کے مطابق تمہیں وہ کامیابی نہیں ملی تم نے ایک کام اختیار کیا تھا ایک تگ و دو کی تھی کسی کام کے حصول کے لیے اور وہ چیز وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئی تو اس کے چھن جانے سے اور اس کے چلے جانے سے لکئی لاتا سو اعلیٰ مافا <فَاتَكُم> تم غمگین نہ ہوگی مطلب یہ کہ تم صبر کرو گے لکئی لاتا لَا سو اعلیٰ مافا <فَاتَكُم> تقدیر کا ایک فائدہ اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تقدیر کا عقیدہ یہ انسان میں صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے لکئی لاتا سو اعلیٰ مافا <فَاتَكُم> تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے جو تم سے چھن جائے ولاطف رہو بما ماں آتا کم اور نہ ہی تم اتراؤ یہاں پہ خوش ہونا یعنی وہ خوشی مراد ہے کہ جس میں انسان اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ولاطف رہو اور نہ ہی تم اتراؤ بے اس چیز کے اس چیز پر آتا کم کہ جو دی ہے اس نے تمہیں یعنی اگر تمہیں کوئی نعمت یا تمہارے ہاتھ اگر کوئی چیز وہ لگ جائے تمہیں اگر کوئی نعمت وہ حاصل ہو جائے تو اس نعمت کے حصول پر تم تکبر نہ کر لو بلکہ تکبر کی بجائے تم میں شکر کا مادہ ہو کہ اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے اور تم اس پر شکر ادا کرو کہ یہ میں نے تو محنت کی تھی لیکن اللہ نے مجھے میری محنت سے زیادہ صلا دیا ہے اور اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں یہ کچھ نہ کر سکتا ولاطف رحو بیما آتا تو تقدیر انسان میں صبر اور شکر کا مادہ یہ پیدا کرتا ہے یہ اس کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ ہے یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب المؤمن مومن کا حال عجیب ہے ان امرہ کله خیر مومن کا ہر معاملہ وہ خیر سے خالی نہیں ہے ہر معاملہ اس کا خیر کا ہے کہ جی اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے اور مفید ہے اور اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے اور کوئی خوشی اسے پہنچتی ہے تو شکرا وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے مومن کا کسی حال میں کوئی نقصان نہیں کوئی گھاٹا نہیں کوئی تاوان نہیں ہر حال میں اس کا فائدہ ہے وہ اللہ حب کل مختال فخور اور اللہ پسند نہیں کرتے کل مختالن ہر اترانے والے ہر تکبر کرنے والے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مختال کسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو کوئی چیز ہوں اور میں یہ بڑائی کر سکتا ہوں مختال فخور یہ ہے فخر کرنے والا کہ جو اوروں کو حقیر سمجھتا ہے بعض اوروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ نہ تو مختال اترانے والے اور تکبر کرنے والے کہ جو اپنی ذات میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے نہ تو اللہ اسے پسند کرتا ہے اور نہ ہی اللہ اوروں کو حقیر سمجھنے والے کو پسند کرتا ہے بلکہ ناپسند کرتا ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ دین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں یہ ان کی ایک ظاہری علامت ہے ایک ظاہری نشانی ہے کہ ان لوگوں کی ایک نشانی وہ یہ ہے اللہ خلونہ یہ وہ لوگ ہے کہ جو بخل کرتے ہیں بال بخلی اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بال بخل کا یعنی اگر کوئی اور بھی مال لگائے تو یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا بلکہ اوروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص روگردانی کرے اللہ کے حکم سے یعنی اگر تم اللہ کا حکم نہ مانو تم اس کی تابے نہ کرو تو اللہ کا کیا نقصان ہے فَإن اللہ هُوَ اللہ الحمید تو بے شک یہ اللہ وہ بے نیاز ہے الغنی وہ بے نیاز ہے اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں اور الحمید اس کی تعریف وہ کی گئی ہے کہ جی آیات میں عقیدہ تقدیر یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ قرانی مجید میں جو ایمانیات وہ عام طور پہ ذکر ہیں تو ان ایمانیات میں جیسے مثلا سورہ بقرہ 177 میں لیسل بیر ان توللو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله اب یہاں پہ ایمانیات ہیں ولاکن بہ ولیومل آخریت ولکتاب ونبی <وَالنَّبِيِّن> عام طور پہ یہ پانچ ایمانیات یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ ابن میں تقدیر کا عقیدہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ تقدیر یہ عقیدہ توحید کے ساتھ ہی متعلق ہے اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کیا ہے قرآن کی آیات میں یہ ان ایمانیات کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن میں تقدیر کے حوالے سے کچھ ہے نہیں بلکہ قرآن میں بیسیوں آیات ہیں کہ جو تقدیر کے حوالے سے جیسے مثلا یہ آیت ہے جی اسی طرح قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں تقدیر کے حوالے سے گفتگو یہ کی گئی ہے یہ جی قرآن میں ایسی بہت ساری آیات آتی ہے وکانہ امر اللہ قدر ام مقدورہ امر اللہ قدر ام اور ہے اللہ کا فیصلہ قدر ام یہ جی اس کا اندازہ وہ کیا گیا ہے جی اسی طرح جن آیات میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ فی کتاب مگر وہ لوح محفوظ میں ہے قرآن میں جگہ جگہ جی اس قسم کی آیات یہ ذکر کی گئی ہے جیسے مثلاً جیسے مثلا یہ قرآن میں یہ جی ایسی بہت ساری آیات ہیں سورہ راد میں یہ آیت یہ گزر چکی تھی جی ایک منٹ جیسے جی سور یونس میں اللہ نے فرمایا تھا ولا تامل عامل اللہ کُن وما شن اسطفی من و مایاب في ذالقا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین اب یہاں پہ اللہ في کتاب مبین ہر چیز کو اللہ نے لوہے محفوظ میں وہ لکھا ہے سورہ فاتر آیت نمبر گیارہ میں بھی یہ جی اللہ فی کتاب لوہے محفوظ میں وہ لکھا گیا ہے سورہ یاسین آیت نمبر بارہ میں یہ عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے جی اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جیسے مثلا وہ کان امر اللہ قدر مقدورہ یہ آیات یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ آتی ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جیسے ان ناقل لش ان خلق سورہ قمر آیت نمبر انچاس میں اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر اٹھتر میں وکان امر اللہ قدر مقدورہ سورہ انفال آیت نمبر بیالیس میں ولاکلیقی اللہ امرانکان فعلا لیکن اللہ نے تو ایک فیصلہ وہ کرنا تھا کہ جو مقرر ہو چکا تھا اسی طرح سورہ آلہ یہ آیت نمبر تین میں آتا ہے سب رب کل آلہ الذي خلق ودا ولدی قد درفا سورہ صبا آیت نمبر تین میں بھی آتا ہے تو بہت ساری آیات اس حوالے سے کہ جن میں لفظ تقدیر یہ بھی آتا ہے اور اسی تقدیر کو یہ اللہ نے لوہ محفوظ میں وہ لکھا ہے اللہ نے اپنے علم کو پھر لکھا بھی ہے تو اسی کو قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے تقدیر کا یہ لفظ قدر یہ مزدر ہے اور قدر دال کے جزم کے ساتھ بھی آتا ہے قدر اور دال کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے لغت میں اس کے معنی کسی بھی چیز کا اندازہ لگانے کے ہیں اصطلاح میں اس کی اچھی تعریف امام نووی نے علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں وہ کی ہے صحیح مسلم کی شرح میں انہوں نے اس کی بڑی اچھی تعریف وہ کی ہے ابن حجر نے بھی کی ہے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لیکن یہ قدر آسان ہے اور اس کے الفاظ تھوڑے سے مختصر ہیں اگرچہ یہ بھی اتنا مختصر تعریف نہیں امام نووی وہ کہتے ہیں کہ تقدیر یہ کیا ہے ہو تقدیر اللہ ہو تقدیر اللّہ تعالیٰ الشیا منض و القدم یہ جی اللہ تعالیٰ کا ازل سے یعنی جب سے اللہ ہے یہ ازل سے تمام چیزوں کا اندازہ کرنا اندازہ کرنا یعنی اللہ کے علم میں ہونا یہ تقدیر ہے ہر چیز کا ازل سے یہ جی اللہ کے علم میں ہونا اس کا اندازہ کرنا یہ تقدیر ہے آگے کہتے ہیں وہ علم ہو وہ علم سبحان تعالی اور اس کا علم ان تمام چیزوں کا علم یہ اللہ کے علم میں ہونا کہ ستقع فی اوقات معلومت کہ یہ چیزیں اپنے مقررہ اوقات میں اور وعلا صفات مخصوصت مخصوص اور اپنے مخصوص صفات کے ساتھ یہ وقوع پذیر ہوں گی یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ تمام چیزیں مقررہ اوقات میں اور اس مخصوص صفت کے ساتھ یہ کام یہ واقع ہوگا اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وہ کتاب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان چیزوں کو اللہ نے لکھ بھی لیا ہے اور اسی لکھے ہوئے کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ فی کتاب امبین فی امام مبین جیسے یہاں پہ عیسایت میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ فی کتاب من قبل ان نبر کہ اللہ فی کتاب من قبل ان نبر کہ وہ لکھا ہوا ہے اور پھر آگے وہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے لکھ بھی لیا اور پھر اللہ کے ارادے اور مشیت کے مطابق اسی طرح وہ واقع ہوتا ہے کہ جسے اس نے مقدر کیا ہے اور پھر اللہ تمام چیزوں کا وہ خالق بھی ہے خیر اور شر کا ہر کام کا وہ خالق ہے اور ہر کام کو اسی نے وہ پیدا کیا ہے یہ تو تقدیر کی یہ تعریف ہے جو عام طور پہ یہ کی جاتی ہے تقدیر کے مطالق عام طور پہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی بعض اشکالات یہ پیدا ہوئے تھے مثلاً اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ ہر انسان یہ جی اس کا اس کی تقدیر وہ لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں بھی لکھ دی جاتی ہے اور ماں کے پیٹ سے پہلے بھی کہ اللہ نے اپنے علم میں ہر انسان کی تقدیر وہ لکھ لی ہے تو صحابۂ کرام کے ذہن میں یہی شبہ اور یہی اشکال یہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے کی رسول کیا ہم اسی پر تقیہ نہ کر لیں پھر ہمارے عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے اور عمل کرنے کی ضرورت یہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے جیسے بخاری کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اعملو تم لوگ عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو فک المسر الما خل کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی عمل آسان کیا گیا ہے کہ جس عمل کے لیے وہ انسان وہ پیدا کیا گیا ہے کیونکہ انسان کو کسی بھی انسان کو اپنا انجام جو ہے تو وہ معلوم نہیں ہے اور یہ یاد رکھے تقدیر کے عقیدے میں جو سب سے بنیادی ٹھوکر وہ لگتی ہے تو وہ یہی کہ اس میں سے ہم اپنے انجام کو اگرچہ انجام کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا انجام کیسے ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا لیکن تقدیر کے عقیدے میں انسان جو شبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اس میں سے وہ اختیار کے دیے جانے کو وہ سلب کر لیتا ہے اور وہ اسے درمیان میں سے نکال دیتا ہے اسی وجہ سے لوگ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کیسے مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عمل کا اختیار بھی دیا ہے اور اسی عمل کے اختیار کرنے کے بعد وہ جو انسان کا انجام ہے اللہ کو وہ انجام وہ پہلے سے معلوم ہے کیونکہ اللہ علیم بےکل شہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلاں کو وہ جہنمی لکھ دیا فلاں کو جنتی لکھ دیا وجہ یہ کہ انسان نے اپنے لیے جو انجام اپنایا ہے تو وہ اپنے اختیار کے بل بوتے پہ اس پر میں ایک دو مثالیں حدیث سے دیتا ہوں ایک بخاری کی روایت ہے اور ایک ترمیزی کی روایت ہے کہ انسان کا یہ اپنا عمل یہ بھی اس کی تقدیر کا حصہ ہے شام میں تعاون کی بیماری وہ پھیلی تھی وبا پھیلی تھی حضرت عمر صحابہ کرام کے سمیت لشکر سمیت وہ شام کی جانب جا رہے تھے بڑے بڑے صحابہ بھی اس لشکر میں تھے بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے جب انہیں راستے میں پتہ چلا کہ شام میں تعاون کی بیماری وبا وہ پھیلی ہے تو حضرت عمر وہاں پہ رکے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں تو اتنے میں باز صاحب نے کہا کہ جی جو پیش آنا ہے اور جو ہونا ہے تو وہ تو ویسے بھی ہونا ہے تو کیوں بھاگے اس سے باز نے کہا نہ جی ضرورت کیا ہے اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالنے کی انسان پر اپنے آپ کا بچاؤ یہ بھی لازم ہے اور یہ بھی ضروری ہے بالاخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس لوٹتے ہیں یہاں سے اور شام نہیں جاتے استاؤ اور وبا زدہ علاقے میں وہ نہیں جاتے اشرا مبشرہ میں ایک صحابی ہے ابو عبیدہ ابن الجراح امین و الامہ اس امت کا سب سے امانت دار شخص اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ لقب دیا تھا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ افرارم من قدر اللہ اتفر من قدر اللہ کی اللہ کہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو حضرت عمر نے ابو عبیدہ کی جب یہ بات سنی تو کہا کہ ابو عبیدہ کاش کے یہ بات تم نے نہ کی ہوتی تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی کاش کے یہ بات تم نے نہ کی ہوتی کیونکہ بعض انسان کا مقام وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس سے بعض باتوں کی ایکسپیکٹیشن اور بعض باتوں کی توقع وہ نہیں ہوتی تو کاش کہ ابو عبیدہ تم نے یہ بات نہ کی ہوتی اور اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے پائے کہ ایک شخص سے ایسی بات کی توقع کرنا یہ مناسب نہیں ہے حضرت عمر نے جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو حضرت عمر نے کہا ہمارا یہاں سے یہ لوٹ جانا یہ واپس ہونا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے نفر رو ان کا مشہور جملہ بخاری کی روایت میں نفر رو من قدر اللہ قدر اللہ اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں ہم واپس پلٹ رہے ہیں یعنی یہ ہمارا واپس ہونا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہے کیا اس سے کیا واضح ہوا یعنی انسان کا اپنا عمل یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ جو انجام ہے اگرچہ انجام بھی ہمیں نہیں معلوم ہم صرف انجام کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں اور آگے میں یہی بیان کروں گا کہ اعتراض کرنے والے کون ہیں وہی لوگ ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے لیکن لیکن وہ مسلمان کہلانا جو ہے کہلوانا وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان وہ بھی کہا جائے لیکن دین اپنی مرضی کا ہوتا ہے وہی لوگ یہ تقدیر پر یہ اعتراض کرتے ہیں لیکن درمیان میں عمل کو وہ نکال دیتے ہیں حضرت عمر نے کہا یہ ہمارا یہاں سے پلٹ جانا ہمارا یہاں سے یہ واپس ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے دوسری روایت وہ ترمیزی کی ہے ترمیزی کی ہے صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول جب انسان کی تقدیر میں اس کا بیمار ہونا اس کا صحت مند ہونا یہ لکھا ہے تو جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو پھر دوائی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ علاج یہ معالجہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول تو کیا یہ دوائی استعمال کرنا یہ کوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے صحابی نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا دوائی اور یہ علاج معالجہ کرنا ہیم من قدر اللہ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہے یعنی انسان کا اپنی تگو دو کرنا یہ اسباب استعمال کرنا یہ بھی تقدیر الہی کا حصہ ہی ہے اسی لیے لوگوں کو یہ اشکال یہ کیوں آتا ہے کیونکہ وہ درمیان میں سے انسان کو دیے جانے والا جو اختیار ہے وہ اسے وہ اسکپ کر دیتے ہیں اور وہ اس کی تعریف سے اسے وہ نکال دیتے ہیں اسے وہ نکال دیتے ہیں جی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جو عمل کی عمل کا یہ اختیار دیا جانا یہ تم نے کہاں سے یہ نکال دیا تو چلو بعض اوقات بعض لوگ وہ الزامی جوابات پہ وہ سمجھتے ہیں بعض لوگ بعض باتوں پہ وہ الزامی جوابات پہ وہ سمجھتے ہیں تقدیر کے معاملے میں ہمیشہ وہی لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو یہ عوامر اور نواہی کے حوالے سے ان کی یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے عمر پر اگر میں عمل نہیں کرتا تو بس یہ میرے تقدیر میں لکھا ہوگا میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ میرے تقدیر میں لکھا ہوگا ہمیشہ وہ دین سے دور لوگ اور دین سے پرے لوگ وہی لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اکثر ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے ایسے بہت سارے پروفیسر جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو اکثر ان کے ساتھ اسی بات پر وہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ جب یونیورسٹی آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رزق کے معاملے میں تم لوگوں نے کبھی تقدیر کا سہارا کیوں نہیں لیا کیوں؟ کیونکہ رزق کے بارے میں بھی تو یہی عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اب یہ عقیدہ ہے کہ زمین میں جو بھی زندہ سر ہے اور جو بھی جاندار ہے تو سب کا سب کے رزق کی رز وہ اللہ پر ہے تو جب اللہ پر ہے تو پھر تم لوگ یہ اتنی تگو دو اور اتنی محنت یہ کیوں کرتے ہو صبح سے لے کر شام تک یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے رزق کے معاملے میں تو تم لوگوں نے کبھی بھی تقدیر کا سہارا نہیں لیا اسی طرح شادی کے معاملے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اگر تقدیر میں ہوا کہ میں شادی کروں گا اور میرے ہاں اولاد ہوگی تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تقدیر میں ہوگا تو بغیر شادی کے اور بغیر بیوی کے اور بغیر شادی کے بھی میں صاحب اولاد ہو جاؤں گا تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں معاشرے کے لوگوں کا اس کے بارے میں وہ رد عمل وہ کیا ہوگا کہ بغیر شادی کے اس کے ہاں وہ صاحب اولاد ہوگا اس کے بارے میں تو وہ کبھی بھی تقدیر کا سہارا نہیں لیتا دنیا کے معاملے میں تو وہ کبھی بھی تقدیر کا سہارا وہ نہیں لیتا ہاں جب بات دین کی آتی ہے جب بات نماز کی آتی ہے جب بات روزے کی آتی ہے اور جب بات گناہوں سے بچنے کی آتی ہے تو وہاں پہ اس کا شراب پینے سے بھی دل صبر نہیں ہوتا اس کا بدکاری اور زنا سے بھی دل صبر نہیں ہوتا اب وہاں پہ وہ اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرنے کرتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ وہ تقدیر کا سہارا وہ لیتا ہے جی ایک روایت میں بعض لوگ بعض روایت اور بعض احادیث کا بھی وہ سہارا لیتے ہیں اکثر یونیورسٹی میں بعض پروفیسرز نے یہ اگرچہ قرآن کے ساتھ تعلق وہ تو نہیں ہے حدیث کے ساتھ تعلق وہ تو نہیں ہے لیکن یہ بعض باتیں انہوں نے اپنے ساتھ وہ نوٹ کی ہوتی ہیں کہ چلو یہ وقت آنے پر یہ اعتراضات کریں گے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور علیہ حضرت آدم نے حضرت موسا سے کہا کہ حضرت آدم نے حضرت موسا سے کہا ان کی آپس میں گفتگو یہ ہوئی ہے تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم جی آپ نے جی ایک کام کیا اور جس کی وجہ سے جی آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا جنت سے ہمیں نکلوا دیا ان دونوں نے آپس میں مناظرہ کیا حضرت موسا نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں مگر آپ نے ہمیں محروم کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا تو آدم علیہ السلام نے حضرت موسا سے کہا کہ موسا یہ اللہ نے تمہیں اپنی ہاتھ سے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ بخشا ہے کیونکہ اللہ نے حضرت موسا کے ساتھ دنیا میں بھی کلام کیا ہے براہ راست اور اپنے ہاتھ سے تمہیں تورات دی ہے تو حضرت آدم نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے کام پر کیسے ملامت کر سکتے ہیں جو اللہ نے میرے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں وہ لکھ دیا تھا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اتلو منی اعلیٰ علیہ کہ آئے تم مجھے ملامت کر رہے ہو اس کام پہ کہ جو اللہ نے میری تقدیر میں وہ لکھ دیا تھا قبل و قنی بربئی نسنا چالیس سال میری پیدائش سے پہلے تو حدیث میں آتا ہے فہج آدم و موسا حضرت آدم علیہ السلام یہ حضرت موسا علیہ السلام پر غالب آ اور نبی علیہ السلامۃسلام نے یہ الفاظ یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا فحج آدم و موسیٰ، فحج آدم و تین مرتبہ یہ کہا بعض لوگ اس واقعے کو ایک دلیل کے طور پہ اپنے لیے یہ پیش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے دربار میں ان کا یہ مکالمہ یہ ہوا ہے یہ دنیا میں یہ پیش نہیں آیا کیونکہ وجہ یہ کہ دونوں پیغمبروں کے درمیان ایک طویل زمانہ ہے اور فاصلہ ہے یہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مکالمہ یہ ہوا ہے حضرت موسا علیہ السلام دراصل حضرت آدم علیہ السلام پر وہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے غلطی کی اور ہم سب کو جنت سے نکلوا کر دنیا میں رہنے کی مصیبت میں ہمیں ڈال دیا حالانکہ جی حضرت موسا علیہ السلام کو یہ بات یہ نہیں کہنی چاہیے تھی وجہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی جب آدم کی تخلیق کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ انی جاعلن فی ارد خلیفہ کہ وہ انسانوں کو زمین پر آباد کرے گا تو لازمی طور پہ جنت سے نکالنے کا کوئی سبب وہ تو بننا تھا تو اللہ نے اسی سبب کو وہ بنا دیا تو سب سے پہلے تو یہ اعتراض یہ کرنا نہیں چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ یہ تو قرآن میں بھی مذکور ہے اور یہ اللہ کی دیگر کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اسی لغزش سے وہ توبہ کی ہے اور اللہ نے اسے معاف کیا ہے تو پھر تو ملامت کرنے کا کوئی جواز وہ بنتا نہیں ہے اور اس کی سب سے خوبصورت تشریح علامہ ابن قیم کی کتاب ہے جو انہوں نے تقدیر کے عنوان پہ ہی لکھی ہے شفا العلیل شفا العلیل میں انہوں نے اس حدیث کی بڑی اچھی تشریح انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر تقدیر کا سہارا لینا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں یہ بعض دفعہ مفید ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے یعنی گناہ پر تقدیر کا سہارا لینا بعض اوقات ایک شخص کے لیے مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نقصان دہ ہوتا ہے مفید کب ہوتا ہے مفید یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ سے توبہ کر چکا ہو گنا کو چھوڑ بھی چکا ہو جیسے اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا حضرت آدم نے یہی جواب دیا ہے حضرت آدم نے یہی جواب دیا ہے کہ تم مجھے کیسے ایک کام پر وہ ملامت کر سکتے ہو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ اللہ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق اور دوسری بات کہ حضرت آدم اس کام سے وہ توبہ بھی کر چکے ہیں اور وہ توبہ بھی ان کی منظور ہو چکی ہے تو ایک ایسے کام پر ملامت کرنا کہ, کہ وہ پہلے سے اس کی مغفرت وہ ہو چکی ہے اور پھر بھی ایک بندہ وہ ملامت کرے ایک یہ تو یہ انسان کے لیے تب فائدہ ہوتا ہے جب انسان اس کام سے توبہ بھی کر چکا ہو اور اسے چھوڑ بھی چکا ہو لیکن اگر انسان کی اس وقت تقدیر کا سہارا لے جب وہ کسی حرام کا ارتقاب یا کسی فرض کو چھوڑنے جی اس کا ارادہ وہ کرتا ہو یا آئندہ اس کا کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ ہو اور اگر کوئی اس پر یہ اعتراض کرے تو یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے تو تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوگا تو یاد رکھیں ایسی جگہ پہ تقدیر کا سہارا لینا یہ نقصان دہ ہے اسی لیے قرآن نے یہی طریقہ یہ مشرقین مکہ کا ذکر کیا ہے سورہ نحل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور انعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لوشا اللہ اشرکنا یہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ولہ حرمنا آبا اور ہمارے آبا و اجداد جو ہے تو وہ بھی شرک نہ کرتے تو گناہ کے کاموں میں تقدیر کا سہارا حاصل یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں تقدیر کا سہارا یہ بندہ اس وقت لے سکتا ہے جب اس گناہ پر ملامت کا جواز جو ہے تو وہ ختم ہو چکا ہو یعنی اس گناہ سے انسان نے توبہ کی ہو اور اس کی سزا جو ہے تو یا وہ پائی ہو اور وہ توبہ وہ قبول ہو چکی ہو لیکن جی اگر کسی نے بھی ایک کام کیا نہیں ہے اور آئندہ اس کا کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تقدیر کا سہارا وہ لے تو یہ بات یہ درست نہیں ہے اسی طرح بعض روایت میں حضرت علی کی ایک روایت وہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ وہ نماز کے لیے رات کو وہ اٹھ نہیں سکے تو انہوں نے بھی یہی سہارا وہ لیا تھا تو ٹھیک ہے انسان اس میں بھی یہ جواب کر سکتا ہے کہ چونکہ یہ سونا اور نیند سے بیدار ہونا یہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے تو چلو اگرچہ اللہ کے پیغمبر نے اس جواب کو بھی پسند نہیں کیا کہ انسان ہر کام میں وہ جھگڑتا ہے لیکن چلے انسان ایسے کاموں میں تقدیر کا سہارا وہ لے سکتا ہے لیکن ایک بندے کا پہلے سے ہی یہی ارادہ ہو کہ میں نہ نماز پڑھوں گا نہ میں زنا سے منع ہوں گا اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی فرمانی سے تو ایسے شخص کو یہ کہا جائے کہ تم رزق کے معاملے میں تو تقدیر کا سہارا نہیں لیتے تم علاج معالجے کے معاملے میں تو رزق کا یہ تقدیر کا سہارا نہیں لیتے اسی طرح شادی کے معاملے میں تو تم تقدیر کا سہارا نہیں لیتے بلکہ وہاں پہ تو تم ایک سے بڑھ کر ایک قدم وہ لیتے ہو اور کوشش کرتے ہو لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو وہاں پہ پھر یہ ساری چیزیں تم یہ بھول جاتے ہو تو اسی لیے تقدیر کا یہ عقیدہ اس کے خیر اور شر پہ ایمان لانا یہ نہایت ضروری ہے حدیث جبریل میں جبریل وہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سے ایمان کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ چھ چیزیں وہ بتائی تھیں اللہ پر ایمان پیغمبروں پر کتابوں پر فرشتوں پر آخرت پر پر طرح تقدیر پر ایمان خیر اور شر پر ایمان تو یہ اس کا ایک حاصل اور ایک خلاصہ تھا معاص میں مصیبت نہیں پہنچتی کوئی آفت اور کوئی مصیبت فی الد زمین میں عموماً ولافی سکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں خصوصاً اللہ فی کتاب مگر وہ لکھی ہوئی کتاب میں لوہے محفوظ میں ہے پہلے اس سے کہ ہم نے پیدا کیا ہے اس نفس کو بے شک یہ بات کہ اللہ کا علم تھا اور پھر ان چیزوں کو لکھ لینا یہ اللہ پر آسان ہے ہم نے تمہیں خبر دی لکی لاتا سعلیٰ ما فاتکم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے نکل گیا اور نہ ہی تم خوش ہو نہ ہی تم اتراؤ نہ ہی تم تکبر کرو اس پر جو دی ہے اللہ نے تمہیں اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے کو تکبر کرنے والے کو فخور اور فخر کرنے والے کو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخلی بخیلی کا معیت اللہ اور جو شخص رک گردانی کرے فعین اللہ تو بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے الحمید اور اس کی تعریف وہ کی گئی ہے تو یہاں تک وہ پانچ وجوہات انفاق کے وہ گزر گئے اور پھر اگلی آیت سے پھر ترغیب الجہاد ہے ان اللہ وہ اگلے درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمد رب